بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر بائیس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ فخر لو دی آج ہم اپنے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ایک نئے اینگل سے سافٹ ویئر کے ڈیزائن کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا چلتے ہیں ذرا پچھلے دو تین لیکچرز میں جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے بات کی تھی میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایکچولی وہ بات ہماری ختم ہو گئی تھی لیکن یہ اس سے آگے ہی سلسلہ اسی کو کنٹینیو ہم کریں گے تو آئیے یہ ذرا تھوڑا سا ریکیپ دیکھتے ہیں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے پچھلے لیکچرز میں تین چار مختلف اینگل سے سافٹ ویئر کے انالیسز کو سسٹم کے انالیس کو دیکھا اور ہم نے اس کے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے بات کی ہم نے یہ دیکھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن یا اپنے سسٹم میں جو آبجیکٹس بنانے کے لیے اس کا آبجیکٹ ماڈل بنانے کے لیے آپ کو سسٹم کو انالائز کرنا پڑتا ہے اس انالسز کے نتیجے میں آپ مختلف اینٹیز مختلف آبجیکٹس مختلف کلاسز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کلاسز کے ساتھ آپ ان کی مختلف ریلیشن شپس کی ہم بات کریں گے ہم دیکھیں گے کون سا آبجیکٹ کون سی کلاس class, دوسری کلاسز کون سے آبجیکٹس کے ساتھ کس طریقے سے ریلیٹڈ ہے یہ جو آبجیکٹس کی ریلیشن شپس کی اور کلاسز کی ریلیشن شپس کی ہم نے بات کی ہم نے یہ دیکھا کہ جو آبجیکٹ ماڈل میں ہم ایک اسٹیٹک ویو سسٹم کا دیتے ہیں اور تین طرح کی ریلیشن شپس جنرلی ہم ان کی بات کرتے ہیں وہ تین طرح کی ریلیشن شپس کون کون سی تھیں اگر آپ کو یاد ہو جو کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ تھی جو سپیسیفک صرف کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہم نے انہریٹنس کی ریلیشن شپ کی بات کی تھی کہ کس طریقے سے پیرنٹ چائلڈ کی ریلیشن شپ کلاسز کے درمیان میں کیسے ہے کس طریقے سے ایک کلاس کا بیہیویئر اور اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کی پراپرٹیز آپ دوسری کلاسز میں آپ کس طریقے سے ان کو ری یوز کر سکتے ہیں کیسے ان کو انہریٹنس کے ذریعے اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں اور اس سسٹم کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آبجیکٹس کے, کے درمیان میں ریلیشن شپس جو کلاسز کے انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے اس میں تین طرح کی ریلیشنشپس کی ذکر کیا تھا ایک ریلیشن شپ جس کو ہم ریلیشن ریلیشنشپ کہتے ہیں ایسوسیشن ریلیشن شپ کون سی تھی ایسوسیشن ریلیشنشپ وہ والی ریلیشن شپ تھی جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے تو اٹ از دیوزنگ ریلیشن شپ اس کے علاوہ جو آبجیکٹس کے درمیان میں ریلیشن شپس کی جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے ایگریگیشن اور کمپوزیشن ریلیشن شپ کی بات کی تھی یہ کون سی ریلیشن شپس ہوتی ہیں یہ وہی ریلیشن شپ ہوتی ہیں جب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو کنٹین کرتا ہے ایک آبجیکٹ کے اندر دوسرا آبجیکٹ ایز اے پارٹ شامل ہے تو اس کو ہم ہول پارٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اس کو کہتے ہیں کمپوزیشن اور ایگریگیشن دونوں جو ہے یہ ہول پارٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے کمپوزیشن ریلیشن شپ وہ والی ریلیشن شپ ہے جس میں اٹ اس کمپلسری اور ایگریگیشن وہ والی ریلیشن ہے کمپوزیشن کی ایک دوسری شکل آپ کہہ لیں جس میں یہ کمپلسری نہیں ہوتا کہ وہ پارٹ اس ہول کا حصہ ہو ہمیشہ اگر وہ پارٹ اس ہول کا ہمیشہ حصہ ہوگا دین اٹ ول be کمپوزیشن ادروائز اٹ ول جس بی اینڈ ایگریگیشن ریلیشن یہ آبجیکٹس اور کلاسز کے درمیان میں جو ریلیشن جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ایگریگیشن کمپوزیشن اینڈ انہریٹنس کی جو ریلیشن شپس جو ہیں یہ ہم آبجیکٹ ماڈل کے ذریعے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں آبجیکٹ ماڈل میں ہم یہ ریلیشن شپس دکھاتے ہیں کہ کون سی کلاسز اور آبجیکٹس آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں یہ آبجیکٹ ماڈل جو ہے یہ ایک سسٹم کی اسٹیٹک پکچر پرزینٹ کرتا ہے اسٹیٹک پکچر سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو ایک snapshot system کی دیتا ہے کہ اس سسٹم میں یہ یہ کلاسز ہیں اور ان کلاس کے اوبجیکٹس اس طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں یہ جو اسٹیٹک پکچر ہے یہ ایک آپ کو لائیو ویو آپ کو سسٹم کا نہیں دیتی یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ سسٹم کوئی آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے کس طریقے سے کون سا اوبجیکٹ کس اوبجیکٹ کو میسج بھیجے گا اور اس سے کون سا کام کس طریقے سے پورا ہوگا تو وہ پورا جو آپ نے سسٹم میں جو, جو کام کرنا ہے وہ کام کس طریقے سے آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے یہ آبجیکٹ ماڈل سے یہ نہیں ملتا آبجیکٹ ماڈل سے صرف آپ کو ان پورے سسٹم میں جو آبجیکٹس اور ان کی کلاسز ہیں صرف اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو یہ جو ڈائنامک بیہیویئر جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ والا بیہیویئر جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ سسٹم کس طریقے سے یہ سسٹم آپ کا جو فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں جو آپ کی یوزر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں جو آپ نے یوز کیسز پہلے لکھے تھے ان کو کس طریقے سے یہ سسٹم اچیو کرے گا فلفل فل کیسے کرے گا تو یہ چیز جو ہے یہ ڈائنامک بیہیویئر کے ذریعے ڈسپلے کی جاتی ہے ڈائنامک بیہیویئر کے ذریعے ڈپکٹ کی جاتی ہے سسٹم کا ڈائنامک بہیویئر ہم کس کس طریقے سے ہم بتاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ ہم نے سیکوینس ڈائگرامس اور ایکٹیویٹی ڈائگرامس کا ذکر کیا تھا یہ سیکوینس ڈائیگرامز اور ایکٹیویٹی ڈائیگرامز کیا چیز ہے یہ سسٹم کا ڈائنامک بہیویئر ڈیپیکٹ کرتی ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک یوز کیس امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو کون سا میسج بھیجے گا اور اس کے جواب میں یہ سلسلہ یہ سیکوینس یہ پورا کیسے آگے چلے گا اور پوری اسے جواب کیسے واپس ملے گا اور کس طریقے سے یہ اپنا کام پورا کرے گا تو یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں دیٹ از دی اسٹیٹک ماڈل اینڈ دی ڈائنامک ماڈل آف دا سسٹم اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے سسٹم کی پکچر کلیئر ہو گئی ہمیں سسٹم کے بارے میں انفارمیشن پوری مل گئی اب ہم اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم آگے اس کی کوڈنگ کا کام شروع کر سکیں اب ہم سسٹم بنانے کا کام شروع کر سکتے ہیں ڈائنامک ماڈل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم سارے سنیریوز سارے یوز کیسز کی سیکوینس ڈائگرامس بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جو ایٹی ٹوینٹی رول کا جو پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا وہ ایک امپورٹینٹ رول ہے آپ وہ چیز کریں وہ کام کریں جس میں آپ کو ویلیو اس میں ملے کام کرنے کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کو کافی ملے اگر آپ چند سنیروز جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو زیادہ کامپلیکس ہیں اگر ان کا ڈائنمک بہیویئر آپ ڈسپلے کر دیں گے ڈپکٹ کر دیں گے اپنے سیکوینس ڈائگریام یا ایکٹیویٹی ڈائگریامس کے ذریعے تو آپ کا ایٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ کام آپ کا پورا ہو جائے گا جو بہت سمپل سنیریوز ہیں جن کا ڈائنمک بہیویئر اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو چاہے کہ کتنا آپ نے ان سیکوینس ڈائیگرامز کو البوریٹ کرنا ہے کتنی زیادہ سیکوینس ڈائیگرامز بنانی ہیں کتنے سے یہ ایک انجینئرنگ ڈسیزن ہے اب اس گفتگو کے بعد آج کے موضوع پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے ایک نئی فیز ایکچولی یہ فیز اس فیز سے پہلے کی فیز ہے لیکن میں نے یہاں پر ڈسکس کرنا اس لیے بعد میں مناسب سمجھا کہ یہ ذرا ایک زیادہ بڑی پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کرے گی اور اس پکچر کو ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کہتے ہیں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کیا چیز ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے میں ذرا تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا جب ہم ایک گھر بناتے ہیں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کا ایک آرکیٹیکچر بنتا ہے ایکچولی اس کا ایک آرکیٹیکچر نہیں بنتا اس کا ایک پلان نہیں بنتا اس کے بہت سارے ویوز بنتے ہیں اس کے بہت سارے پلانس بنتے ہیں ایک طرف تو ایک آرکیٹیکچرل پلان جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں اس کا اس کے کتنے منزلیں ہیں اس میں کمرے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس کا اسٹرکچر کیسے ہوگا اسی بلڈنگ کا اسی مکان کا دوسرا ویو ایک اور طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ویو کس طریقے سے ہے کہ اس بلڈنگ میں جو پلمبنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے پانی کے پائپ کس جگہ سے گزر رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں کس کس جگہ پہ آپ کے واش رومز ہیں اور یہ نلکے وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ کدھر لگی ہوئی ہیں یہ پورا پائپ کا جو لے آؤٹ ہے یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے تیسری طرف اگر دیکھیں تو الیکٹریکل وائرنگ کا جو پلان ہوتا ہے وہ بھی گھر میں جب گھر ڈیزائن کیا جاتا ہے تو پوری اس چیز کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ اس گھر میں جو بجلی کی تاریں ہیں وہ کس کس طریقے سے کس کس جگہ سے گزریں گی کہاں پر آپ کا مین سوئچ ہوگا کہاں سے وہ کمروں میں ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوگی وغیرہ وغیرہ اور یہ سارا یہ ایک تیسرا پلان ہے اسی طریقے سے اور مختلف چیزوں کی فون لائنز کی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ہر کمرے میں آپ نے ٹیلی فون لائن پہنچانی ہے یا اگر آپ ایک ٹیلی فون ایکسچینج کے ذریعے اگر آپ مختلف ٹیلیفون لائنس کمروں میں پہنچا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ پہنچا رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ لے آؤٹ ہوگی کس طریقے سے اس کا نیٹورک بنے گا اگر آپ کی بلڈنگ کوئی آفس کی بلڈنگ ہے تو اس آفس کی بلڈنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کرنا چاہیں اس نیٹورکنگ کی کیبلنگ کا جو پلان جو ہے وہ ایک سیپریٹ پلان ہوگا تو اس طریقے سے یہ ایک بلڈنگ کے مختلف پلانز ہیں ایک بلڈنگ کے ہی ریلیٹڈ جو مختلف سسٹمس ہیں یا سب سسٹمز ان کو کہہ رہے ہیں یا مختلف طریقے سے جو مختلف اینگلز سے مختلف لوگ جو بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اپنے پلانز ہیں یہ جو مختلف پلانز ہیں یہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے یوز کریں گے پلمبر نے پلمبنگ کا پلان یوز کرنا ہے جو آپ کا الیکٹریشن ہے اس نے وائرنگ کا پلان یوز کرنا ہے جو آپ کا ویسے جس نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اس نے آپ کا ویسے جو بیسک آرکیٹیکچرل پلان جو کمروں وغیرہ کی اور اس کی لے آؤٹ جو ہے اس کو یوز کرنا ہے لیکن ایک چیز ان سب میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آل دوفرنٹ ویوز آف دا سیم سسٹم بٹ دے آر آل ریلیٹڈ کہ اگر جو کمروں کی لے آؤٹ ہے اسی کے ساتھ آپ وائرنگ کی بات کریں گے اسی کے ساتھ آپ اپنی پلمبنگ کی بات کریں گے اسی کے ساتھ آپ اپنے دوسرے مسئلے نیٹورکنگ وغیرہ کی بات کی جا سکتی ہے تو دے آر آل ریلیٹڈ بٹ دے گی ڈفرنٹ پرسپیکٹو فار ڈفرنٹ پیپل اینڈ دے ول بی یوز بائی ڈفرنٹ پیپل سافٹ ویئر کے ساتھ بھی بالکل اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اس میں بھی سافٹ ویئر میں بھی ہم سافٹ ویئر کو مختلف اینگل سے سافٹ ویئر کے آرکیٹیکچر کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں مختلف اینگل سے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ مختلف لوگ مختلف اوقات میں اس کو ان مختلف ویوز کو یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی سافٹ ویئر کیا چیز ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اوور سسٹم کا ایک سٹرکچر ڈیفائن کرنے کی کوشش ہے جو بہت سارے مختلف ویوز سے بہت سارے مختلف اینگل سے دکھایا جائے گا تاکہ اس کو مختلف لوگ اپنی اپنی مطلب کے مطابق اپنی اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی کچھ ڈیفینیشنس جو مختلف لوگوں نے کی ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پر تین چار میں آپ کو ڈیفینیشن دکھاؤں گا جس میں آئی ٹریپل کی ای e کی ڈیفینیشن ہے ایسی آئی کی ڈیفینیشن ہے اور کچھ اور مشہور سافٹ ویئر انجینئر کی بات کی ہے ان کی ڈیفینیشن ہیں تو یہ تین چار ڈیفینیشن ہیں اس کے بعد ہم ان ڈیفینیشنس کو اینالائز کریں گے تو آئیں چلتے ہیں سلائڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر ہیں جنہوں نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے شو ان کا نام ہے اور ان کے دوسرے ساتھی گارلین تو ڈیفینےشن آرکیٹیکچر کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے اکارڈنگ گارلنگ آف کمپیوٹیشنل آر سچ تھنگس ایز کلاس اینڈ سروس ڈیٹا بیسز فلٹر اینڈ لیئر سسٹم interactions among components at this level of design can be simple and familiar such as procedure calls and shared variable access but they can also be complex and semantically rich such as client server protocols database accessing protocols asynchronous events multicast and piped streams so ان کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی جب بات کرتے ہیں تو دو چیزیں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ سافٹ ویئر کے کمپونیٹس کمپیوٹیشنل کمپونیٹس اور ان کے درمیان میں انٹریکشن ظاہر کرنے کا نام سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے دوسری ڈیفینیشن ہم چل کے دیکھتے ہیں یہ ذرا پہلے آئی ٹریپلی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں آئی ٹریپل کی گلوسری میں چر کچھ اس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے دی آرگنائزیشنل so according دس از اکارڈنگ میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو اگر ایک نظر ڈالیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے آرکیٹیکچرل design دی پروسیس آف ڈیفائنگ کلیکشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کمپونیٹس اینڈ دیئر انٹرفیس ٹو ایسبلش دی فریم ورک فار ڈیلپمنٹ آف ا کمپیوٹر اگر آپ اس ڈیفینیشن کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ پہلے جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن شو اور ان کے ساتھی کی بتائی تھی یہ اس سے بڑی ملتی جلتی ہے یہ بھی اس میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ ڈیفائننگ اے کلیکشن اف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کمپوننٹس اینڈ دیئر انٹرفیسز یعنی کہ کمپونیٹس اور ان کی ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں ایس سی آئی ایک اور بہت مشہور ادارہ ہے یہ ایکچولی کارنیگی میلن ایک یونیورسٹی ہے بہت مشہور جہاں پر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے اور انہوں نے بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ایک جو انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اس کا نام ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ اور اس کو عرف عام میں ایس ای آئی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے ایس ای آئی کا جب بھی آپ کے سامنے نام آئے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں یہ شاید سوفٹ ویئر کے حوالے سے دنیا میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے ان کی سم کمپیوٹنگ سوفٹ ویئر کمپونیٹ دی ایسٹرنلی وزیبل پراپرٹیز آف دینے تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سب ڈیفینیشن کافی ملتی جلتی ہیں گو کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہر ایک نے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن دو یا تین چیزیں ہر ایک میں کامن ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بیسیکلی سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس کی ہم بات کر رہے ہیں سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ کامپونیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کمپونیٹس کی آپس میں انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر وٹ یو ویل ڈو ایز یو ول ڈیفائن ڈفرینٹ کمپوننٹس ان سافٹ ویئر سسٹم اور دین یو ول ڈیفائنس امنگ دوس کمپونیٹس کہ یہ اگر آپ نے دو کمپونیٹس بنا لیے یہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں کس طریقے سے یہ انٹرفیس کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں اور پھر یہ جو چیز آپ کو ویو ملے گا تین چار پانچ دس جس طریقے سے بھی آپ سسٹم کو دیکھنا چاہیں اتنے آپ اس کے ویوز آپ بنا لیں ہر ایک کے کمپونیٹس فرق ہوں گے ہر ویو کے کمپوننٹس جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی الیکٹریکل وائرنگ سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈسٹریبیوشن بورڈ اور سوئچز اور اس طرح کے کمپونیٹس کی ہم بات کر رہے ہوں جو آپ کی پلمبنگ کا ہے اس میں شاید کمپونیٹس آپ کے پائپس اور طریقے سے کمپونیٹس ہوں تو اسی طریقے سے جب آپ سسٹم کے مختلف ویوز کی بات کریں گے جب کے مختلف ویوز کی بات کریں گے تو اس میں مختلف کمپونیٹس ہوں گے لیکن کامن چیز کیا ہے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ اس ویو میں کون سے کمپونیٹس ہیں اور ان کمپونیٹس کی آپس میں ریلیشنشپس کیا ہیں اب آئیے چلتے ہیں ذرا ایک نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچر امپورٹینٹ کیوں ہے وٹ از دی امپورٹنس آف سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سافٹ ویئر تین چار مختلف آپ کو چیزیں مہیا کرے گا اور اس وجہ سے اٹ پلیز اے ویری سگنیفیکینٹ اینڈ ویری امپورٹینٹ رول انسٹم ڈیزائن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم گھر کا لے آؤٹ پلان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک بڑے ہائی لیول پہ جب کہ آپ کا سسٹم بنا نہیں ابھی آپ نے اس کے کمپونیٹس بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے ڈیفائن نہیں کیے ایک بڑے ہائی لیول پہ آپ نے سسٹم کی ایک پکچر دے دی آپ نے بتا دیا کہ اس میں کون کون سے سٹرکچرز ہیں اس میں کون کون سے کمپونیٹس ہیں اور ان میں آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے تو یہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہے یہ مختلف ویوز جو ہیں یہ کمیونیکیشن کے لیے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں اور بڑے مفید ہوتے ہیں اور بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں مختلف لوگ اسے مختلف طریقے سے استعمال کریں گے لیکن سنس دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم سٹرکچر سیم سسٹم تو اس کے مختلف اسپیکٹس کو اجاگر کر رہے ہیں دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی ایک بڑے ارلی سٹیج پہ ایک آپ کو سسٹم کا ہائی لیول ڈیزائن آپ کو مل جاتا ہے اور اس ارلی سٹیج پہ سسٹم کے ہائی لیول ڈیزائن کو آپ ایویلویٹ کر کے آپ مختلف اس کے اسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں اس پہ پروٹو ٹائپنگ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو اگر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں وٹ آر دا تھنگز وٹ دی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز وٹ دی چیلنجز کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس اسٹیج پہ ہی پورے سسٹم کی ایک آپ نے ہائی لیول پکچر بنا لی اور پھر آپ نے کہا کہ اس میں سے کون سی بہتر ہے اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے تو کاسٹ آف چینج اسٹیج پہ بڑی کم ہوگی تیسرا جو چیز امپارٹینٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو مختلف کمپونیٹس ہوتے ہیں یہ ایک طریقے سے ری یوزبلٹی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم میں جو یہ مختلف کمپونیٹس ہیں یہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں ری یوز آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور اب ان سب چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ذرا زیادہ ڈیٹیل میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے چلئے دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آرکیٹیکچر ایک کمیونیکیشن میڈیم کے طور پہ یوز ہوتا ہے وہ کیسے یوز ہوتا ہے اگر آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں اس کو غور کریں اس پہ تو یہ ایک جو پورا ایک فریم ورک آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریم آف ریفرنس کامن فریم آف ریفرنس جس میں مختلف جو انٹرسٹ ہیں وہ دے کین بی ایکسپوزڈ اینڈ نیگوشیٹڈ مختلف انٹرسٹ ہم کیسے بات کر رہے ہیں ہم یہ فرض کریں ہم بلڈنگ کے حوالے سے ہی دوبارہ ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب ایک بلڈنگ ڈیزائن کی اس میں آپ نے نیٹورکنگ کا ایک اپنے سسٹم اپنی کمپیوٹر کے لیے نیٹورک کا ایک آرکیٹیکچرل پلان آپ نے بنایا کہ کس طریقے سے کیبل کہاں کہاں سے ہو کے جائے گی اب اس سٹیج پہ آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ہب سے دوسرے کونے تک تار جانے کے لیے یہ ایک میکسیمم ڈسٹینس جو بھی اسپیسیفائڈ ہے یہ اس سے زیادہ ڈسٹینس ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر کمیونیکیشن افیکٹولی نہیں ہو سکتی تو شاید بیچ میں آپ کو ایک اور hub لگانے کی ضرورت پڑے گی یا ایک اور سوئچ لگانے کی ضرورت پڑے گی یا جو بھی کوئی طریقہ کار آپ کر سکیں جس میں آپ اس میسج کو ریپیٹ کر سکیں اس نیٹورک کے اوپر تو اس طریقے سے جب آپ ایک آرکیٹیکچرل پلان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ مختلف جو ریکوائرمنٹس جو ہیں اس میں جو پرابلمس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ریکوائرمنٹ میٹ نہیں ہو سکے گی تو یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں دین یو ول ہیو ٹو نیگوشیٹ دیز ریکوائرمنٹس ود دا یوزر ہو سکتا ہے کہ اس میں جب آپ کہیں کہ یہاں پر سوئچ لگانا پڑے گا یا یہ یہاں پر آپ کو جو بھی ایک زیادہ ہارڈ ویئر لگانا پڑے گا تو اس میں کاسٹ اس کی سسٹم کی اس طریقے سے بڑھ جائے گی If the user does not want to increase the cost تو پھر شاید کسی اور طریقے سے آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ جو اپنے ڈیولپرس یا جو کمپیوٹرس جو مختلف نیٹ ورک پہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا اپنے ایک کامن جو آپ کا سینٹر ہے اس سے اتنے دور رکھے ہوئے ہیں مے بی آپ کو ڈسٹینس کم کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو زیادہ قریب بٹھانے کی ضرورت ہے یا تو آپ کاسٹ اس کی انکریز کریں یا آپ دوسری جگہ پہ آپ کریں اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں جب یہ اوور آل لے آؤٹ پلان آپ کے سامنے ہے تو جب اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو جب پروگرس ہو رہی ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو سسٹم پہ اوور آل امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو پروگرس ہو رہی ہے کہ کتنا کام ختم ہو گیا ہے کتنا رہ گیا ہے وہ بھی اس کے حوالے سے اس ریفرنس سے آپ کو اس کے بارے میں اندازہ مل سکتا ہے اور تیسرا جو مینجمنٹ کو ڈسیزن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے اس کی مثال میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ آپ اگر جب یہ کہیں کہ جب آپ یہ اس کو اتنا پھیلا دیں گے تو اس سے اوورال سسٹم کی کاسٹ اس طریقے سے بڑھ جائے گی تو آپ اگر کوسٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے تو شاید آپ کو لوگوں کو زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے تو ڈسیزن میکنگ ہو سکتی ہے مینجمنٹ کو اپنے اینگل سے ڈسائڈ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے کام کو پارٹیشن کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے مختلف ریسورسز کس کام پہ کس موجول پہ آپ نے لگانے ہیں یہ موجولس اور یہ کام کی بات میں کر رہا ہوں یہ بھی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے حوالے سے یہ چیز بھی جب ہم آرکیٹیکچرل ڈیزائن کریں گے تو موجولس بھی سامنے آئیں گے کون کون سے موجول سسٹم میں ہیں لیکن اس چیز کے بارے میں میں ذرا آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کروں گا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے ماجولس آپ کے سامنے آ جائیں تو اس وقت مینجمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کس موجول پہ کتنے ریسورسز لگانے کی ضرورت ہے اور اس کا کس طریقے سے اسکیجل ہو سکتا ہے تو آرکیٹیکچرل جو ڈیزائن جو ہے یہ اوورال آل میکنگ میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا جو دوسرا جو ہم نے امپورٹنس جو دوسرا یوز جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر آپ کو ارلی ڈیزائن ڈیسیزن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے تو جب آپ ایک ہائی لیول ڈیزائن آپ کسی سسٹم کا پروپوز کرتے ہیں تو ایٹ دیٹ لیول ڈیفرنٹ ٹریڈ آفز بٹوین ڈیفرنٹ آرکیٹیکچرز ڈیفرنٹ ڈیزائنز کین بی ویلیویٹڈ اور اس کے مطابق پھر ڈیسیجن کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات ذرا بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی کہ جب ایک بار ہم نے ڈیزائن ڈیسیجن لے لیا ہم نے آرکیٹیکچر کا ڈیسیزن لے لیا تو یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک طرح سے کنسٹریٹ امپوز کر دیتا ہے سسٹم پہ اب آپ اس سسٹم میں اس آرکیٹیکچر سے باہر نہیں نکل سکتے اور ایک بار وہ آرکیٹیکچر آپ نے فائنل کر لیا اور اس کے اوپر بلڈنگ شروع کر دی سافٹ ویئر بنانی تو پھر اس کے بعد اس کو چینج کرنا بڑا کوسٹلی اور بڑا مہنگا ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بالکل مثال اسی طریقے سے ہے کہ ایک بار آپ نے اگر یہ ڈسائڈ کر لیا گھر میں کہ کون کون سی دیواریں لوڈ بیئرنگ دیواریں ہوں گی اور پھر آپ نے پورے سسٹم کا آرکیٹیکچر اور پورے سسٹم کا سٹرکچر جو ہے ان اسمشنس پہ آپ نے کھڑا کیا کہ ان دیواروں کے اوپر آپ لوڈ دیں گے اور یہ دیواریں جن پہ لوڈ نہیں ہوگا تو بعد میں اگر آپ کمرے کی ڈائمنشنز چینج کرنا چاہیں اور اس میں وہ لوڈ بیئرنگ دیواریں بیچ میں آ جائیں تو پھر ان دیواروں کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پورے سسٹم کا سٹرکچر اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور اگر آپ اسے ہٹائیں گے تو آپ کا سسٹم گر سکتا ہے تو یہ ارلی ڈیزائن ڈیسیزن جو ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سافٹ ویئر کے حوالے سے کہ آپ نے سافٹ ویئر بنانا کس طریقے سے ہے تیسری چیز جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ری یوزیبل ماڈل بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے یہ ری یوزیبل ماڈل کس طریقے سے پرزینٹ کرتا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اس میں مختلف کمپونیٹس اور مختلف اینٹیز اور مختلف سٹرکچرز جو ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ایک ہائی لیول پہ ایک ہائی لیول ڈیزائن کرتے وقت آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرتے وقت اور پھر ان کامپونیٹس کو ہم سسٹم میں مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ ہم ری یوز کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں اسی وقت کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں کس کس جگہ پہ کیسے ری یوز ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کو کس طریقے سے ڈیزائن کریں تو یہ کیسے زیادہ ری ریوزیبل ہو سکتی ہیں یہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے یہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ آپ کو جو ڈسیزن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی مختلف جو ٹیمز جو ہیں وہ ان کو آپ نے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے اور کس ٹیم کو کون سا کام اسائن کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے موجول کی پہلے بات کی تھی یہ یونٹس فار بجٹنگ آپ کے سامنے اس کے ذریعے سے آپ بجٹ کر سکتے ہیں پلاننگ کر سکتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کس چیز پہ کتنا خرچ آئے گا یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر نکالنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کیا چیز ہے یہ سافٹ ویئر کی پلاننگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پروجیکٹ کے پلان کرنے کے لیے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کون کون سے اسٹرکچرس ہیں ان کو کس طریقے سے توڑا جا सकते ہے اور کس کس طریقے سے ان کو زیادہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے چھوٹا کرتے ہوئے سمجھ کے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسے ایکچولی امپلیمنٹ کرنا ہے تو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر پروجیکٹ پلاننگ کا ایک بڑا امپارٹینٹ کمپوننٹ ہے جس کے بارے میں ہم کسی اور اسٹیج پہ چل کے بات کریں گے لیکن اس وقت بس بات سمجھ لینی امپارٹینٹ ہے کہ ورک بریک है اسٹرکچر کیا جاتا ہے اور یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ اس آرکیٹیکچر جو ہے یہ آپ کو ڈاکومنٹیشن میں بھی مدد دے سکتا ہے کہ سنس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ तो تو ہر ایک کی اپنی ڈاکومنٹیشن اپنی لائبریریز اپنے انٹرفیسز وہ سب کی ہم بات کر رہے ہیں کنفیگریشن مینجمنٹ کی لائبریریز یہ ونس اگین یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم کسی اور اسٹیج پہ چل کے بات کریں گے دس از ون آف دی امبریلا ایکٹیویٹیز جس کا ہم نے شروع میں کسی جگہ پہ ذکر کیا تھا جو کی کی سافٹ ویئر آخر میں یہ جو آپ کا جو آرکیٹیکچر جو ہے یہ اوور آل سسٹم کی انٹیگریشن اور ٹیسٹ پلان اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ امپورٹینٹ ہے انٹیگریشن کس طریقے سے کہ ہمیں یہ پتا ہے کون کون سے اسٹرکچرس ہیں کون کون سے کمپونیٹس ہیں اور ان کامپونیٹس کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے دس از واٹ انٹیگریشن از آل اباؤٹ اور اس کے بعد جب یہ ایک بار جڑ جائیں گے تو پھر اس کو ایز اے ہول ایز ون سسٹم کس طریقے سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور فائنلی یہ جو ہم تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے ہم نے انٹیگریشن کرنے کے بعد یہ سنس اٹ از پریزنٹنگ این اوور آل ویو آف دا سسٹم تو مینٹننس کے حوالے سے بھی مینٹننس کے وقت بھی یہ کافی کام آتا ہے آپ پہلے سسٹم کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ فلانے موجول میں فلانے کمپوننٹ میں جا کے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور جب ایک بار آپ چینج کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس چینج کا کس اور موجول پہ یا کس اور کمپونیٹ پہ کس طریقے سے اثر ہو سکتا ہے تو آپ کو کس کس اینگل سے اس چینج کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو مینٹیننس کے وقت بھی یہ ایک ریفرنس ڈاکومنٹ کے طور پہ کام آتا ہے تو اس وجہ سے یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایک ملٹی پرپز ڈاکومنٹ ہے بڑا یوزفل ڈاکومنٹ ہے ارلی سٹیجز پہ جب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ابھی بننا شروع ہونے کے ارلی اسٹیجز ہیں اس وقت آپ کو بہت زیادہ ڈیسیزن میکنگ میں یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اب سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے مختلف ایٹریبیوٹس کیا ہیں تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کر لیجیے یہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں کس طریقے سے یہ سافٹ ویئر یہ جو آرکیٹیکچر جو ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کن کن ایسپیکٹس کو اور کن کن پہلوؤں کو اس ڈاکومنٹ سے آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کس پہ آپ کس طریقے سے اس کو ایویلیویٹ کریں گے کیا کیا کچھ ان پہ چیزیں دیکھیں گے تو یہ زیادہ تر سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں ریمبر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کون سی چیزیں تھیں جس میں ہم نے بات کی تھی پرفارمنس کی اسکیلیبلٹی کی یوزیبلٹی کی اس طریقے سے جو ریکوائرمنٹ جو جو اتنی ٹینجیبل نہیں ہوتیں جو ایک ہم جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ایکچوئل جو فنکشنلٹی سسٹم میں امپلیمنٹ ہونی ہے اس اس فنکشنلٹی کی ہم بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل سسٹم نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے کس طریقے سے اس نے یوزر فرینڈلی کیسا ہونا چاہیے یہ اس کی کیلیبلٹی کیسی ہونی چاہیے اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم ان یوز کیسز کی بات نہیں کر رہے ہم فنکشنل ریکوائرمنٹ کی یہاں پر بات نہیں کر رہے تو ایک اینگل تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا ہے وہ جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کی ہم نے بات کی آپ کو اگر یاد ہو جب ہم نے آبجیکٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے سسٹم کی ڈومین انالیسز کی ہم بات کی تھی تو ہم نے کہ یہاں پر ہم فنکشنل کے حوالے سے بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کون سی ہیں اور ان ریکوائرمنٹ کو یہ سسٹم کس طریقے سے اچیف کرے گا تو یہاں پر آرکیٹیکچر میں نہ صرف آپ فنکشنل ریکوائرمنٹ کی بات کریں گے جو ابھی میں آگے چل کے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بلکہ آپ کو ان ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ آرکیٹیکچر ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو کس طریقے سے سپورٹ کرے گا تو جب آپ نے ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات کر لی اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں یہ جو سسٹم میں جو یوزر نے آپ سے ایکچولی جس چیز کو آپ آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس پورے فریم ورک میں اس پورے آرکیٹیکچر میں فٹ کس طرح آئے گا یہ پانچ آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹ جو مین آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹ جو ہیں جو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا ان کو البریٹ کروں گا سب سے پہلے پرفارمنس پرفارمنس میں آپ یہ دیکھتے ہیں جب آپ آرکیٹیکچر آپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن مختلف سب سسٹمز جو ہیں مختلف کمپونیٹ جو آپ نے بنائے ہیں اس سسٹم کے ان میں آپس میں کمیونیکیشن کس طریقے سے مینیمائز کی جا سکتی ہے اور ان کے آپریشنس کو لوکلائز کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کم سے کم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں جب وہ کم سے کم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے تو ان کی پرفارمنس نیٹورک کے حوالے سے وہ پرفارمنس بہتر ہوگی دوسرا جب ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیکورٹی کے بہت سارے لیئرڈ قسم کی اپروچ ہم لے سکتے ہیں سیکورٹی کی لیئرز کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور جتنی آپ کو سیکیورٹی چاہیے اتنی آپ مختلف لیئرز آپ اس پہ سسٹم میں آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر تک سسٹم کے پہنچنے کے لیے آپ کو مختلف یہ مختلف یہ تین چار پانچ جتنے بھی آپ کے سیکیورٹی کے پیرامیٹرز ہیں مثلا سب سے پہلے آپ سسٹم پہ لاگ ان ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے ڈیٹا بیسز میں یا اور اس طریقے سے تو یہ مختلف سیکورٹی کے لیولز ہیں آپ زیادہ اس کو سسٹم کی سیکورٹی آپ بڑھانا چاہیں تو آپ زیادہ اس میں لیئرز ڈال سکتے ہیں سسٹم کی سیکورٹی کریٹیکل نہیں ہے تو سیکورٹی کی لیئرز کم کی جا سکتی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہی اگر زیادہ سکیور آپ کو سسٹم چاہیے تو شاید آپ نے فائر والز کا نام سنا ہوگا آپ اپنے سسٹم کو فائر وال کے پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ارکیٹیکچرل ڈیزائن کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیا سسٹم یہ فائر وال کے آگے بیٹھا ہے فائر وال سسٹم میں ہے یا نہیں ہے اور کون سا کمپونیٹ فائر وال سے پیچھے ہے اور کون سا کمپونیٹ فائر وال سے باہر ہے جو یوزر کے لیے ایکسیسیبل ہے زیادہ آسانی سے اس پہ کم سیکیورٹی ہوگی سیفٹی ایک تیسرا اینگل ہے آرکیٹیکچر کے حوالے سے سسٹم کو دیکھنے کا اس میں جب آپ سسٹم کو انالائز کرتے ہیں تو جو مختلف سیفٹی کریٹیکل کمپونیٹس جو ہیں جہاں پر سیفٹی زیادہ ریکوائرڈ ہے ان کو آئسولیٹ کر کے ان کے ڈیزائن پہ زیادہ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے اویلیبلٹی از اندر آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹ اویلیبلٹی بہت سارے کیسز میں بڑی امپورٹینٹ کنسیڈریشن ہو جاتی ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ کوئی ٹیلی فون کا نیٹ ورک کا سسٹم ہے اب یہ ٹیلی فون کا نیٹ ورک کا سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہفتے کے سات دن چوبیس گھنٹے تین سو پینسٹھ دن سال میں یہ چلتا رہتا ہے اور یہ ڈاؤن نہیں ہوتا بہت سارے سافٹ ویئر کے سسٹم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں فار ایگزامپل کوئی ہاسپٹل کا سسٹم ہو سکتا ہے جس میں ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ یہ یو نو سیون ڈیز اے ویک تھری سکسٹی فائیو ڈیز اے ایئر ٹوینٹی فور آور ایوری ڈے یہ چلے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن رکھی ہو جو کسی وقت بھی کسی پیشنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں بینکنگ کا سسٹم ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم ہے کہ یہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ دنیا میں کسی جگہ پہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے جا رہا ہے تو پتہ لگے کہ پیچھے سے جو کریڈٹ کارڈ کی ایجنسی جو ہے اس کا سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو وہ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا جب ایسا ہوگا تو لامہ حالات ایسی کمپنی جس کے سسٹم ڈاؤن رہے گا اس کا کریڈٹ کارڈ چلے گا نہیں اور اسے کمپنی فیل ہو جائے گی تو یہ اویلیبلٹی کا ایک بڑا امپارٹینٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے مختلف سسٹمز کے حوالے سے اور بہت سارے کیسز میں یہ اویلیبلٹی از ویری امپورٹینٹ کروشل ایسپیکٹ اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سسٹم میں ریڈنڈنسی دینے کی ضرورت ہے اویلیبلٹی کے پوائنٹ آف ریڈنڈنسی کیا چیز ہے ریڈنڈنسی یہ چیز ہوتی ہے کہ لیٹس سے آپ امتحان دینے گئے ہیں آپ کے پاس اگر آپ ایک پین لے کے جاتے ہیں کمرہ امتحان میں تو اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یا اس میں انک ختم ہو جاتی ہے یا اس کی نپ ٹوٹ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو یو ول ہیو اے بیگر پرابلم تو ریڈنڈنسی آپ کس طریقے سے اس میں بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کمرہ امتحان میں جاتے وقت ایک کی بجائے آپ دو پین لے کے جاتے ہیں تو جب آپ دو پین لے کے جاتے ہیں تو اگر ایک کسی وجہ سے خراب بھی ہو جائے دوسرا آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سافٹ ویئر یا کوئی اور سسٹمز کے حوالے سے بھی جب آپ کو اویلیبلٹی ایک کریٹیکل اسپیکٹ ہو جب آپ سسٹم بریک ڈاؤن افورڈ نہ کر سکتے ہو تو سسٹم میں اسی طریقے سے ریڈنڈنسی آپ کو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آرکیٹیکچرل لیول پہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سے کمپونیٹس ایسی ہیں جس میں ریڈنڈنسی از اے کریٹیکل فیکٹر اور اس میں کیسے ریڈینڈنسی کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اور پانچواں اسپیکٹ مینٹینبلٹی کا ہے ونس اگین یہ ایک بڑا امپارٹینٹ اسپیکٹ ہے ہمیشہ سے میں اس چیز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں تقریباً ہر لیکچر میں مینٹیننس کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت بات ہوتی ہے کیونکہ مینٹنینس ایک لمبے سائیکل پہ لمبے ٹائم پہ محیط ہوتی ہے اس وجہ سے اس پہ کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے تو یہ آرکیٹیکچر جب آپ ڈیفائن کر رہے ہوں تو آپ نے آرکیٹیکچر اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ کمپونے جو ہیں یہ سیلف کنٹینڈ ہوں میں نے اس کی ایگزامپل شاید کسی جگہ پہ پہلے بھی دی تھی کہ اگر آپ کی سسٹم اس طریقے سے ہے کہ آپ نے مختلف کمپونیٹس ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ ایک کمپونیٹ کو آپ ہلاتے ہیں تو دوسرا کمپونیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کپلنگ بہت زیادہ ہو گئی تو آرکیٹیکچر میں آپ ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کپلنگس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. میں نے جیسے کہ اس سے پہلے ذکر کیا تھا اور اس سلائڈ پہ بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب سافٹ ویئر کی ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے سیٹسفائی ہوں گی یہ جو ہم نے اسکیلیبلٹی کی بات کی اویلیبلٹی کی بات کی ہم نے اور سیکورٹی uh, کی بات کی یہ ساری کی ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ یہ یوز کیسز کی ریکوائرمنٹ ہے سچ نہیں ہے اور مینٹننس کے حوالے سے کہ یہ اگر کمپونیٹس ہم سیلف کنٹینٹ رکھیں گے تو اس میں کپلنگ کم سے کم ہوگی سیلف کنٹینٹ کمپونیٹس میں کمیونیکیشن کم سے کم ہوگی جب کمیونیکیشن کم ہوگی تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹنس زیادہ آسان ہوگی تو یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے یہ مختلف ایٹریبیوٹس جو ہیں جب بھی ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو ایویلویٹ کریں گے تو ہم ان پانچ چھ چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آرکیٹیکچر ان سب چیزوں کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے کس طریقے سے یہ انشور کر رہا ہے کہ یہ سسٹم سیکور ہے کس طریقے سے یہ انشور کر رہا ہے کہ یہ اسکیلیبل ہے کس طریقے سے یہ انشور کر رہا ہے کہ اس کی اویلیبلٹی جو ہم نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے اس کے مطابق ہوگی اور اس کے علاوہ جو باقی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے اس کا بنانے کا مقصد ذہن میں رہے ہم سب کے وہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈولپمنٹ لائف سائیکل کی ارلی سٹیجز پہ جب آپ نے ابھی اس کے بارے میں سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا شروع نہیں کیا تو ڈیزائن کے مختلف پہلو دیکھ لیے جائیں سسٹم کو مختلف پہلوؤں سے انالائز کر لیا جائے اور یہ اندازہ کر لیا جائے کہ کون سے طریقے سے اس کو بنایا جائے تو یہ بہتر ہوگا تو یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ابھی ایٹریبیوٹس کے حوالے سے جو میں نے بات کی اس میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا ذکر کیا لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ ان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو آٹومیٹ کرنا ہے جو آپ کی یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ کنسٹریٹس ہیں جو اس سسٹم پہ ہم امپوز کرتے ہیں کہ ان فنشنل ریکوائرمنٹس کو انکنسٹینٹس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کا آرکیٹیکچر اس وقت تک یوز لیس آرکیٹیکچر ہوگا جب تک وہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈریس نہ کر رہا ہو آپ کو یہ نہ بتا رہا ہو کہ فنکشنل ریکوائرمنٹس اس میں کس طریقے سے فٹ آئیں گی یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کی تھی یہ ایک انتہائی ضروری نکتہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آرکیٹیکچر نے ان دونوں کو سپورٹ کرنا ہے اس کی مثال اور اس کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی پرانی مثال سے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ گھر بنا رہے ہیں ایک بلڈنگ آپ نے بنانی ہے اب آپ نے فرام اے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو آپ نے ایک بڑی مضبوط بلڈنگ بنا دی تو آپ نے کہا کہ یہ ہر طریقے سے ہر قسم کا جھٹکا یہ برداشت کر سکتی ہے اور اس میں ہر طرح کی خوبی اس میں موجود ہے لیکن اگر وہ آپ کی یوزر ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہی فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سسٹم جو ہے یہ جو بلڈنگ جو بنانی ہے اس بلڈنگ میں مجھے تین بیڈ روم چاہیے ڈرائنگ ڈرائنگ چاہیے گیس روم چاہیے وغیرہ وغیرہ لیونگ روم چاہیے کچھ اور اس طرح کی چیزیں چاہیے تو آپ نے کہا کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ مضبوطی میں وہ خوبصورتی میں وہ اپنی فنیشنگ میں تو بہت اچھی ہے لیکن کمرے پورے نہیں ہیں تو کمرے میں آپ کو چار بیڈ روم کی بجائے میں نے آپ کو دو بیڈ روم ہی دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر اگر جو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق پورا نہیں اترتا تو چاہے وہ جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں بھی جب تک وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس اس پورے فریم ورک میں فٹ نہیں آتی وہ جو فریم ورک جو آپ کا جو آرکیٹیکچر جو ہے جو آپ نے سٹائل جو بھی طریقہ کار آپ کو سسٹم کا بنانے کا آپ نے سوچا ہے اگر وہ ان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا تو یہ ایک یوز لیس آرکیٹیکچر ہے اب آئیے چلتے ہیں تھوڑی سی گفتگو اس چیز پہ کرتے ہیں کہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا کس طرح جاتا ہے تو آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس کیا ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس میں بیسکلی ہم دو تین مختلف چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور ان چیزوں کے حساب سے ہم اس سسٹم کو ڈیزائن کریں گے اس آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کریں گے سب سے پہلی چیز جو آرکیٹیکچر ڈیزائن میں کی جاتی ہے وہ ہے کہ سسٹم کو سب سسٹمس میں ڈیوائڈ کرنا اس کی وضاحت میں اور زیادہ آگے چل کے ڈیٹیل میں کروں گا بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا سسٹم ہے اس کے چھوٹے سب سسٹمس کیا ہیں دوسرا جو آرکیٹیکچر ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے جو دوسرا ایسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سسٹم کا کنٹرول کس طریقے سے اچیو کیا جائے گا تو وہ اس کو کہتے ہیں کنٹرول ماڈلنگ اور تیسرا قسم کا ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سب سسٹمس آپ نے بنائے ان سب سسٹمس کو اور زیادہ چھوٹے مینیجیبل موجولس میں کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور کون کون سے موجول میں ڈیوائڈ کیا جائے گا تو یہ بیسیکلی یہ تین ہم چیزیں اس میں دیکھیں گے سب سسٹم ماڈلنگ کنٹرول ماڈلنگ اور اس کے بعد پھر اس کی سٹرکچر سب سسٹم کو فردر ڈیوائڈ کرنا اور موجولس کی فارم میں اس کو ماڈل کرنا تو آئیے ذرا سلائیڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں ذرا ان چیزوں کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سسٹم اسٹرکچرنگ یا سب سسٹم ماڈل جو ہے اس میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کو کس طریقے سے سب سسٹم میں ڈیکمپوز کیسے کر اور وہ جو سب سسٹم جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم آرکیٹیکچرل ڈیزائن جب کر رہے ہیں یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی سافٹ ویئر کے حوالے سے کوئی ڈیزائن کریں گے تو اس کے کمپونیٹس کیا ہیں اور وہ کمپونیٹس آس میں کون کون سے کمپونیٹس آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی اپس میں ریلیشنشپ کیا ہیں ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور ان چیزوں کو ہم اپنے ڈیزائن میں ایلیبوریٹ کریں گے تو اس سسٹم سٹرکچرنگ میں بھی تو سب سسٹم جو آپ نے ڈیزائن کیے ان کی آپس میں انٹریکشن وہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے ان دی سسٹم سٹرکچرنگ یا سٹرکچرل سسٹم ڈیزائن وٹ وی ڈو از دی آرکیٹیکچر ڈیزائن از نارملی ایکسپریسڈ ایز اے بلاک ڈایاگرام اور یہ بلاک ڈائگرامس کیا ہوتی ہیں یہ بلاک ڈائگریم بیسیکلی ایک پورے سسٹم کا اوور ویو آپ کو دے رہی ہوتی ہیں پورے سسٹم کے سٹرکچرز کا اوور ویو آپ کو دے رہی ہوتی مور اسپیسیفک ماڈل شوئنگ ہاؤ سب سسٹم شیئر ڈیٹا آر ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ انٹرفیس وتھ ایچ ادر اینڈ دیٹ مے آلسو بی ڈیولپڈ لیٹر آن تو یہ ایک اوور سسٹم کا آپ کو ویو دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کون کون سے سب سسٹمس ہیں ان میں کیسے ریلیشن شپس ہیں ان میں درمیان میں ڈیٹا کون کون سے وہ شیئر کر سکتے ہیں اگر کر رہے ہیں اور کیسے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں سب سسٹمز اور موجولس جو ہیں جو ایک سب سسٹم کو فردر موجولس میں ڈیوائیڈ کرنے کی جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بات کی تھی ہم نے سب سسٹم کی یہ موجول بھی ایک طریقے سے اس سب سسٹم کا سب سسٹم ہے وٹس ا ڈفرنس بٹوین اے سب سسٹم اینڈ موجول بیسکلی سب سسٹم بڑی حد تک از این انڈیپینڈنٹ سسٹم ان اٹس اون رائٹ تو ایک جو سب سسٹم جو کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزٹ کر سکتا ہے عموماً گو کہ اٹ مے اٹ ول انٹریکٹ ود ادر سب سسٹمس لیکن اگر باقی سب سسٹمس نہ ہوں تو یہ سب سسٹم جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتا ہے موجول کے بارے میں یہ بات کہنا مشکل ہے ایکچولی موجول کی ڈیفینیشن مختلف لوگوں نے ذرا تھوڑی سی مختلف دی ہوئی ہے اس وجہ سے بعض وقت کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان جنرل سب سسٹم اور موجول کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ سب سسٹم از اے سسٹم ان اٹس اون رائٹ جبکہ موجول از اے سسٹم کمپونیٹ دیٹ پرووائڈ سروسز ٹو ادر کمپونیٹس ان د سسٹم اور اٹ وڈ نارملی ناٹ بی کنسڈرڈ ایز اے سیپریٹ سسٹم نارملی ایک موجود ایک سیپریٹ سسٹم انڈیپینڈنٹ سسٹم نہیں ہوتا بٹ اٹ پرووائڈ سروسز ٹو ادر کمپونیٹس ان دا اور تیسری جب ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سسٹم کی کنٹرول کو ماڈل بھی کیا جاتا ہے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کنٹرول ماڈلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سسٹم میں کہ یہ اوور آل جو سسٹم کی ایگزیکشن ہے اس کا کنٹرول کس طریقے سے فلو کرے گا کون کس چیز کو کنٹرول کرے گا کس کس طریقے سے یہ کام کو پورا کرنے میں کون کون سے کمپونیٹ آپس میں کس نیریو میں کس سیکونس میں انٹریکٹ کریں گے کون سا کمپونیٹ کس کمپونیٹ کو کنٹرول کرے گا کون سا کمپونیٹ ول بی سپر کمپونیٹ اور کون سا کمپونیٹ ول بی اے سب تو اس طریقے سے اور یہ پورے سسٹم کا کنٹرول کس طریقے سے آپ ڈسٹریبیوٹ آپ نے کیا ہوگا اگر آپ اسٹرکچرل سسٹم ڈیزائن میں اگر اگر آپ دیکھیں تو وہ کنٹرول جو ہے مین پروگرام سے ڈرائیو ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ سارے وہ مین پروگرام فنکشنز کو کال کرتا ہے فنکشنس آگے دوسرے فنکشنز کو کال کرتے ہیں سو so, یہ ایک کنٹرول کی یہ ایک ایگزامپل ہے ان دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن جو کنٹرول کا جو ماڈل کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یو ہیو آبجیکٹس ہر آبجیکٹ کے پاس اپنا کنٹرول ہے کنٹرول اور سروسز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں اور ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے وہ میسجز جو ہیں اس میسجز کے نتیجے میں آبجیکٹس انٹریکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا پورا سلسلہ چلتا ہے تو یہ ایک کنٹرول کی اگزامپل ہے ان دی اسٹرکچر ڈیزائن کنٹرول اس سینٹرلائزڈ ان دی آبجیکٹ اور ڈسٹریبیوٹیڈ تو اس طریقے سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل کی جو ڈیزائن کا جو پروسیس ہے اس کے تین اسٹیجز یا تین اسٹیپس ہم جو ہم نے ذکر کیا آپ اس کے سب سسٹم ماڈلنگ اس کے بعد اس کی پروسیس کنٹرول ماڈلنگ یا اس کی اوورال سسٹم کنٹرول ماڈلنگ اور تیسرا یہ ہے کہ سب سسٹمس کو فردر موجولس میں ڈیوائیڈ کرنا سو موجولر ڈیزائن یا اس کا فردر ڈویژن آف سب سسٹمس سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی بہت اس میں باتیں کرنے باقی ہیں لیکن آج ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو آج یہیں پر ختم کروں گا آئیے چلتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے جو باتیں کی ذرا ان کو ایک بار دوہرا لیں سمری آف ٹوڈیز ڈسکشن آج ہم نے کیا کچھ باتیں کی ہم نے آج دو تین مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی ایکچولی کچھ ٹائم تو ہم نے وہ آبجیکٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے ہی جو پرانی جو ہمارے لیکچر جو پچھلے تین چار میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اسی کو سمرائز کرنے کی کوشش کی object model کیا ہوتا ہے وہ اسٹیٹک پکچر آپ کو دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈائنامک ماڈل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں لیکن آج کی گفتگو خاص طور پہ ہمارے سافٹ ویئر کے حوالے سے تھی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کیا چیز ہے سافٹ ویئر ایک اوور آل level لیول سسٹم کا view آپ کو دیتا ہے اس میں جو ہم نے مختلف ڈیفینیشن دیکھیں IEEE کی ہم نے Shaw وغیرہ کی ڈیفینیشن دیکھی اور ایس سی آئی کی ڈیفینیشن دیکھی دو دو تین چیزیں جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جو کامن جو ہر بندہ بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان دی آرکیٹیکچر وٹ وی ڈو از وی ڈیفائن کہ اس سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہیں اس سسٹم کے کیسے اس کو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سب سسٹمس میں اور دوسری چیزوں میں اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کیا ہے ان کے درمیان میں انٹریکشنز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی امپورٹینس کیا ہے وائی اٹ اس کے جو جو تین چار چیزیں جو ضروری ہیں ذہن میں رکھنا وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمیونیکیشن میڈیم کا کام کرتا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسے مختلف لوگ کس طریقے سے استعمال کریں گے اس کے مختلف اسپیکٹس کو مختلف اس کے اینگلز کو اجاگر کرتا ہے ان کو واضح کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف سٹیجز پہ مثلاً مینٹننس وغیرہ میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ری یوزیبل کمپوننٹس کون سے ہیں کس طریقے سے ان کو ری یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے جو پہلو ہیں یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ارلی سٹیجز پہ یہ ڈیزائن کے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی مشکلات اگر سسٹم میں آ سکتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کے بارے میں پروٹو ٹائپنگ کی جا سکتی ہے اس کو ایویلویٹ کیا جا سکتے ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کرے گا کس طریقے سے یہ سسٹم جو ہے اس میں کیا رسکس آ سکتے ہیں کون سے ٹیکنیکل چیلنجز ہیں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ایک خاص طور پہ جو بات کی تھی میں نے وہ یہ تھی کہ زیادہ تر ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اسے ایویلویٹ کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ساری سسٹم پہ جو کنسٹرینٹس جو امپوز کی گئی ہیں جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں اسکیلبلٹی پرفارمنس اویلیبلٹی اور اس طرح سے جو بھی چیزیں جو ہیں یہ جو آرکیٹیکچر جو ہے یہ ان سب چیزوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے کیسے ان کا احاطہ کرتا ہے اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں آرکیٹیکچر آپ نے بتا دیا کہ یہ ان چیزوں کو اس طریقے سے سپورٹ کرے گا تو پھر یہ آرکیٹیکچر کس طریقے سے آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو کیسے اس کے بیچ میں فٹ کیا جائے گا اس چیز کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے اور آخر میں ہم نے آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کے پروسیس کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے یہ تین چار چیزیں ہم کریں گے کہ اس کو سب سسٹمس میں ڈیوائیڈ کیا اس کے کنٹرول کے بارے میں ہم نے یہ انفارمیشن بتانی یہ کیسے ہوگا اور پھر سب سسٹمس کو فردر موجولس میں کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آج اپنی بات کو ختم کروں گا اگلے لیکچر میں ان اس چیز کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام